نمبر پانچ آپ کو آواز آ رہی ہے, اللہ خیر دوام یاد رکھا رہی ہے. نمبر پانچ آپ کو ہماری آواز جی ہلکا سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا تھا منادا جی رول نمبر تین پانچ کل کا سبق سمجھ میں آ گیا منادا ندا اور منادا کی جو تین سے چار اقسام تھی نادا مفرد ہو کیا ہوگا نادا مستقبل لام ہو یا منادا مستقبل علیف ہو یا منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرا اور معینہ ہو ٹھیک ہے الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سجد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز ترخيم المنادة وهو حزف في آخره للتخفيف كما تقول في مالك يا مال وفي منصور يا منصر وفي عثمان يا عثمان ويجوز في آخر المنادة المرخم اور غم واصلی کما تقول حار... من اچھا. ترسیم منادا آپ علم الناحم کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں یا منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے ترخیم رقم و رخم و ترسیم ان باب تفریل کا مصدر ہے اس کا معنی ہوتا ہے نرم کرنا آسان کرنا ترخیم کس کو کہتے ہیں نرم اور آسان معنی بتا رہا ہے ترخیم لغت میں کہتے ہیں نرم کرنے کو اور آسان کرنے کو اور اصطلاح ناد کے ہاں ترخیم کہتے ہیں کہ منادا کے آخری حرف کو تخفیض کی غرض سے حذف کر دینا ٹھیک ہے جی منادا کے آخر سے حرف کو تخفیف کی غرض سے حذف کر دینا ہٹا دینا مثال کے طور پر یا مالک مالیکو پورا نام ہے مالک ٹھیک ہے مالک آپ تخیص کی غرض سے اس کا کاف کو ہٹا دیتے ہیں اور صرف کیا کہتے ہیں یا مالک یا یا مالک ٹھیک ہے مالیکو کو کیا کر دیتے ہیں کاف کو ختم کر دیتے ہیں اور صرف لام کو پڑھتے ہیں یا مالی حالانکہ آپ پکار کس کو رہے ہیں مالک کو پکار رہے ہیں جب کہ آپ نے کاف کو حزف کر دیا ہے تخفیف کی غرض تخفیف کی غرض سے منادہ کے آخر سے حرف کو حذف کرنا یہ کیا کہلاتا ہے ترخیم ہے. ہے جی؟ کہتے ہیں کہ منادہ کے اندر ترخیم بھی جائز ہے اس کی انہوں نے پھر تین مثالیں دی ہیں پھر اعراب کے حوالے سے یہ ہے کہ منادہ مرخم کا اعراب کیا ہوگا منادا مرخم مرخم کیا ہوا وہی منادا کہ جس کے اندر ترخیم کر دی گئی ہو اس کو کہتے ہیں منادا مرخم لہذا آپ یا مالو یا یا مالے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منادا ہے لیکن منادا مرخم ہے ٹھیک اس کا اعراب کیا ہوگا تو کہتے ہیں آپ اس میں دو عراب پڑھ سکتے ہیں دو قسم کا اعراب پڑھ سکتے ہیں ایک اس کا جو اعراب اصلی ہے اصلی عراب کون سا یعنی جو پہلے ہی حرکت پہ آیا ہوا تھا جیسے یا مالکو میں مالکو آپ نے کاف کو ختم کر دیا تو ما لے لام پر کیا کسرا تھا؟, تھا پہلے سے بھی یا مالکو نے جب کاف کو لہٰذا حذف کر دیا تو پہلے سے اس, کا اس کی جو بھی حرکت تھی اسی پر اس کو باقی رکھیں اور یا مالے ہی پڑھے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ کیا کریں چونکہ یہ منازع مفرد معرفہ ہے یا مالکو کیا ہے ہاں یا مالکو میں مالک عکو منا دا ہے لیکن کون سا مناظر یہ منازع میں سے کون سا مناظر ہے مذاف ہے غیر معینہ ہے یا کیا ہے جی بتائیں جی رول نمبر تین یا پانچ میں سے کوئی بھی مال عکو کیا ہے مشابہ یا نکرا غیر معینہ ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ماشاء آپ بتائیں جی رول نمبر پانچ سول نمبر پانچ آپ بتاؤ کیا ہے یہ یہاں ایسے ہی تو کیا ہے یہ مالک نام ہے معرفہ ہے ٹھیک ہے نا اور مفرد بھی ہے یعنی مشابہ بھی نہیں ہے مضاف بھی نہیں ہے تو کیا ہے مفرد معرفہ ہے سول نمبر پانچ میں غنیمت سمجھے بولے ہی نا تو منادا مفرد معرفہ ٹھیک ہے مفرت بھی ہے معرفہ بھی ہے اور منادا مفرت المارفا کا اعراب کیا ہوتا ہے الزم پر ذمہ آتا ہے لہذا آپ اس اعتبار سے یعنی حرکتیں ایک تو حرکت ہے اصلیہ ہے اور دوسرا کیا ہے کہ جو منادا کا اعراب آ رہا ہے وہی آپ اعراب پڑھیں ٹھیک ہے نا حرکت الصلیہ تو زمہ کیا آئے گا اس کی وجہ سے منادع مفرد معرفہ ہے تینوں صورتوں میں لہذا آپ یا مالکوں میں یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں حرکتی اصلیہ کی وجہ سے اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں کس کی وجہ سے کیونکہ یہ منازع مفرد معرفہ ہے اور منازع مفرد معرفہ کیا ہوا کرتا ہے اپنی زم آیا کرتا ہے رفا آیا کرتا ہے لہٰذا اس پر رفع پڑھیں گے یا معلوم آگی بات سمجھ جی بتائیے رول نمبر پانچ میرا خالص مصروف ہی کہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی سبق بھی ہو رہا ہے وہ جز و ترخیم المنادا منادا میں ترخیم بھی جائز ہے بہوا حسف آخری ترخیم کس کو کہتے ہیں فی آخری کہ آخری یعنی منادا کے آخر سے حذف کرنا کسی لتخفیف تخفیف کی غرض سے ٹھیک ہے نا کما تک جیسا کہ آپ کہتے ہیں فی مالکن مالک میں یا مالو ٹھیک ہے اصل میں کیا تھا یا مالکو آپ نے کیا کہا یا مالو جائز ہے آپ کے لیے کہنا اور اسی طرح وفی منصورن اور منصورن میں آپ پڑھ سکتے ہیں یا منسو ٹھیک ہے جی اور وفی عثمان اور عثمان میں یا عثمو یا عثمو جی یا یا وسما دونوں المناد المرحم کہتے منادا مرکم کے آخر میں جائز ہے اب ضم و ذمہ بھی بن حرکت السلیح اور حرکت بھی آپ کہ جیسے یا ہارسو میں آپ ہیں جیسے یا ہارسو میں آپ پڑھ سکتے ہیں یا ہارو بھی اور یا ہارے بھی را کا تو آپ نے حذف کر دیا کس کی وجہ سے ترخیم کی وجہ سے اب رہ گیا باقی کی ہارے اور ہارو جی نا اب ہارے سوی حرکت کیا ہے را کا کسرہ ہے ہارے سو تو اب یا ہارے بھی پڑھ سکتے حرکت اصل کے اعتبار سے اور چونکہ مفرد معرفہ میں اپنی الزام ہوتا تو اس اعتبار سے آپ راہ پر ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہارو جی اب بات واضح ہو گئی ہے رول نمبر تین اگر آپ پھر بھی دیکھیں عبارت کو و ترخیم المنادا منازع میں ترخیم کی جائز ہے اور وہ حضفی آخری منازع کے آخر سے حرف کو حذف کرنا تختیف کی غرض سے ماتول تقولو جیسے آپ کہتے ہیں فی مالکن میں یا مالو مالکن میں جیسے آپ کہیں مالک میں آپ جیسے کہ مالو اور منصور میں کو یا منصور اور فی اوسمان یا اوسمہ ٹھیک ہے ہارسو میں اب یا ہارو بھی پڑھ سکتے اور یا ہار بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا ان یا بن غروف اول متف اوا زَيْدَاهُ زَيْدَاهُ مختص <مُنَادَة> جی. مندوب. مندوب کسے کہتے हैं مندوب کہتے ہیں کہ جس پر رویا گیا ہو مندوب ندوب سے ہے ٹھیک ہے لطبہ کرنا جیسے کسی کے مرنے وغیرہ پر رویا جاتا ہے یا آپ جوتے ہیں کہ مندوب کہتے ہیں کہ کسی کے محاسن وغیرہ کا تذکرہ کر کے اس پر رویا جائے جیسے مرنے والے کی تعریفیں بڑا اچھا تھا چلا گیا ٹھیک ہے اس طرح جب رویا جاتا ہے مرنے والے پر تو اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں اور اس پر رویا جاتا ہے، کسی کے محاسن کا تذکرہ کر کے اس پر رویا جانا تو یہ کیا کہلاتا ہے، مندوب تو اب وہ اس کو کہتے ہیں مندوب کے جس پر رویا جائے اس کو کہتے ہیں مندوب ٹھیک ہے جی تو مندوب پر بھی حرف نے منادا پر تو ہم نے بتا ہے کہ منادا پر بھی حرف نے دا داخل ہوتی ہے نشا وغیرہ یہ کیا ہے اس پر داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ جو حروف والا ہے یعنی یا ہے یہ یا کبھی کبھی مندو پر بھی داخل ہوتا ہے یعنی جس پر رویا گیا ہو جس پر گریہ وزاری کی گئی ہو اس پر بھی یہ کبھی کبھی یا داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسے کہتے وہ یا ٹھیک ہے نا ہاں تو تو یہ بات تو نہیں ہے اس کو ہم حاضر ناظر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا مارے گئے لیکن اس کو پکارا ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا ہو یہ تو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا گریا وزاری کی کرونے والے پر زندہ پر بھی تو ہو سکتا ہے نا مندوب زندہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو اور آپ اس کے جو ہے نا آیادت جائیں اور متفجہ جس، جس محاسن کو تذکرہ کر کے اس پر گریہ وزاری کی جائے جس کے بھی مہاسن کا ذکر کر کے اس پر گریہ وزاری کی جائے چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو اس کو کہتے ہیں مندو تو خلاصہ یہی ہے کہ کیا ہے یا داخل ہوتا ہے اسی طرح جس طرح منادا پر داخل ہوتا ہے اسی طرح مندو پر بھی داخل ہوتا ہے البتہ مندو پر یا بھی داخل ہوتا ہے اور وا بھی داخل ہوتا ہے جس طرح یا زائدہ تو اس طرح واہ زائدہ بھی کہہ جاتے ہیں البتہ و جو ہے وہ خاص ہے مندو کے ساتھ واؤ اس کے علاوہ نہیں آتا اور جو یا ہے یہ عام ہے ٹھیک ہے تو یا جو ہے وہ کیا ہے عام ہے منازع پر بھی داخل ہوتے ہیں اور مندوب پر بھی داخل ہوتے ہیں وہ خاص ہے صرف اور صرف اس مندوب کے لیے ہاں ٹھیک ہے آپ والا یہ مندوب ٹھیک ہے جی لیکن آپ ان کے محاسن کا تذکرہ کر کے پھر گریا وزاری کریں وہ بھی ان کی کوئی پریشانی تو ہو خیر کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ یا جو ہے وہ حروف ندام سے ملو کبھی کبھی تقلیل کے لیے آتا ہے جب مزارے پر داخل قد ملو فی المب کبھی کبھی یہ استعمال ہوتا ہے مندوب میں بھی ائیزن. اسی طرح یعنی جس طرح منادا پر داخل ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے منازہ میں اچھا مندوب کیا المتفجا بیا اوا وہ, وہ ہے کہ جس پر گریا وزاری کی جائے المتفجع تفجع تفجا تفجن گریا وزاری کرنا رونا گرگڑانا. جی جس پر گریا وزاری کی گئی ہو بیا بی حرف یا کے ساتھ او وا یا واؤ کے ساتھ کما یو قالو جیسے کہا جاتا یا زیدہ واؤ زیدہ فوا واؤ جو ہے مختصت بالمندوب یہ مندوب ہی کے ساتھ خاص ہے وہ یا بین اول مندوب پر یا جو ہے وہ مشترک ہے ندا اور مندوب دونوں کے درمیان وہ حکم ہوں پھر اراب اول بنا ل حکمل منادا اب مندوب کا حکم کیا ہوگا اعراب میں کہ بھئی کب وہ منصوب ہوگا کب مجرور ہوگا اور کب جو ہے مضمون ہوگا تو کہتے ہیں بالکل منادا کی طرح ہے جو جو حکم منادا کا ہے وہی حکم مندوب کا ہے لہٰذا اگر منادع آپ کو سمجھ میں آگے تو مندوب بھی آپ کو سمجھ میں آگے وہ حکم ہو فیل اعراب عرب وال مبنی ہونے میں مس حکم منادا منادا کے حکم کی طرح ہے مندوب بھی ٹھیک ہے جی آگی بات سمجھ بتائیے سمجھ میں آئی بات جی رول نمبر پانچ پتن یا کسی اور گروپ میں میسج نہ کر رہے ہوں کہیں چلیں اللہ تبارک و بطالی آپ تمام کو صحت والی آفیت والی ایمان والی لمبی زندگی طا فرمائے سمیت اللہ تبارک و بطالہ آپ تمام کے حامی و عناصر ہوں کیا دوبارہ کریں گے جی اچھا ٹھیک السلام علیکم و